أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسافات صفا فزجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق سورہ صوفات مکی صورت ہے نزولاً چھپن نمبر ففٹی سکس انعام کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں سینتیس نمبر ہے تھرٹی سیون سورہ یاسین کے بعد رکھی گئی ہے ہر صورت کے آغاز میں ہم باز ضروری امور ذکر کرتے ہیں اس سورت سے متعلق جس سے اس صورت کے مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ربط اور مناسبت سورہ شفات کی گزشتہ صورت کے ساتھ گزشتہ صورتوں میں اسباط ال توحید کیا گیا دلائل اقلییہ نقلیہ کے ساتھ سورہ فاطر میں دلائل اقلییہ ذکر کیے گئے سورہ یاسین میں دلائل نقلیہ ذکر کیے گئے کہ اب اس صورت میں وہ جو برگزیدہ اور چنیدہ مخلوق ہے تو ان کی آجزی بیان کی جا رہی ہے عجز المستفین اس صورت میں عجز المستفین آجزی ان برگزیدہ مخلوقات کی ذکر کی جا رہی ہے جن میں ملائک ہیں فرشتے ہیں اور پیغمبر ہیں اس صورت میں ان کی آجزی یہ بیان کی جا رہی ہے یا گزشتہ صورت میں مشرقین کی تردید میں یہ کہا گیا لاتغن عنی شفا تو ہم شعی ان ولاًون اللہ کے بغیر اگر میں آلہ بناؤں کسی کو مدد کے لیے میں اپنا الہ بناؤں تو نہ ان کی سفارش یہ مجھے فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کے آذاب سے چھڑا سکتے ہیں تو اس صورت میں ترقی کی جا رہی ہے کہ سفارش کرنا تو دور کی بات چھڑانا تو دور کی بات وہ خود اللہ کے دربار میں آجز ہیں اور وہ کمزور ہیں یا گزشتہ صورت میں جدال المنکرین مال انبیاء جدال المشرکین مال انبیاء ذکر کی گئی علیہ السلام کے ساتھ جگڑتے ہیں اور صاحب یاسین کے واقعے میں وہ نمونہ جدال کا وہ گزر چکا تو اس صورت میں حق پرستوں کے درمیان جدال کا سبب ذکر کیا جا رہا ہے کہ حق پرستوں کے درمیان یہ کشمکش اور یہ لڑائی تھی کس بات پہ تو آیت نمبر پینتیس میں وہ اصل سبب ذکر کیا جا رہا ہے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ اللہ یس جب ان مشرقین سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے یہی بات یہ انہیں کٹکتی اور یہی بات یہ ان پر بری لگتی اور تکبر کرنے کی وجہ ہی ان کی یہ تھی توحید کے علاوہ اور کوئی تنازع کا سبب نہیں تھا یا گزشتہ صورت میں زجر دیا گیا تخویف دنیاوی کے ساتھ اجمالن تخویف دنیاوی یہ اس پر زواجر دیے گئے اجمالن لیکن اس صورت میں گزشتہ اقوام کی گزشتہ اقوام مکذبہ کہ ان کی ہلاکت کے نمونے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے اور تباہ کیا ہے گزشتہ صورت میں تخویف دنیاوی پر اجمالاً زواجر دیے گئے لیکن مثالیں اور نمونے نہیں تھے تو اس صورت میں یہ اس پر گزشتہ اقوام اور گزشتہ اقوام مکذبہ کی ہلاکت کے نمونے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں یا <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر اکتالیس میں ذکر کیا گیا وہ آیت الحم انا حملہ زر یتم فلفل کہ میں نے ان کی اولاد کو سوار کیا تھا اس بری کشتی میں تو ایک قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد حضرتینو علیہ السلام اور ان کی اولاد تو اس صورت میں حضرتینو اور ان کی اولاد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر پچہتر سے اسی طرح گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر پچہتر میں ذکر کیا گیا لاستتی نسرحم یہ کہ ان کے آلیہ یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو اس صورت میں اسی مضمون پر مزید ترقی کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو مدد کرنا دور کی بات یہ آخرت میں بھی مدد نہیں کر سکتے نہ دنیا میں کر سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں یہ مدد یہ کر سکتے ہیں یہ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں اور ربط ہیں ممزاد امتیازات ممزات اور امتیازات وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے یہ صورت ممتاز ہے اور یہ باتیں یہ مضامین جس طرح اس صورت میں ہیں دیگر صورتوں میں نہیں ہے تو سورہ صافات محدسین جب ذکر کرتے ہیں جب کوئی سند کسی حدیث کی یہ دوسری سند سے ممتاز ہوتی ہے اور اس سند میں جو خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ دیگر دوسری سند میں نہیں ہوتی تو محدسین اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لتا لطف الاسناط کہ اس سند کی وہ امتیازات کیا ہیں وہ اس کے لیے لفظ لطائف استعمال کرتے ہیں کہ اس سند کی خصوصیات کیا ہیں اور اس سند کی ممزات کیا ہیں تو یہ بھی جو امتیازات صورت ہیں ممزات صورت ہیں تو یہ گویا کہ وہ لطائف افسورا کہ اس صورت کی خصوصیات کیا ہے کہ یہ دیگر صورتوں سے ممتاز ہے تو اس صورت میں یہ صورت ممتاز ہے یہ ان دو دوستوں کے مکالمے پر کہ جو آپس میں بروز قیامت مکالمہ کریں گے اور ایک جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں ہوگا دو دوستوں کا مکالمہ یہ اس صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن میں سے ایک یہ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں اور یہ آیت نمبر اکاون سے بلکہ پچاس سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر جی چند آیات میں یہ مکالمہ دو دوستوں کا یہ بیان کیا جاتا ہے یہ قرآن میں دیگر صورتوں میں نہیں ہے دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے زقوم کے درخت کو یہ تشبیہ دینا کا ان رؤوس الشیاطین گویا کہ یہ شیطان کے سر ہیں شیاطین کے سر ہیں زقوم کی زقوم کے درخت کی تشبیح شیطان کے سروں کے ساتھ شیطان کے سر کے ساتھ کی گئی ہے یہ بدسورتی میں قباحت میں بدسورتی میں اور یہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے صورت ممتاز ہے حضرت نو علیہ السلام یہ ان کی اولاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ کہ آیت نمبر ستر میں وجالنا ضروری یا الباقین کہ میں نے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد کو کہ صرف انہی کو باقی چھوڑا ہے اور اس کے علاوہ اس کی قوم ہلاک ہوئی ہے اور وہ تباہ ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا حضرت نو علیہ السلام کی انہی اولاد سے پھیلی ہے نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب پہ کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبا کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سو دو یہ دیگر صورتوں میں یہ واقعہ نہیں ہے یہ اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ قوم الیس کے بیان پہ حضرت الیس علیہ السلام یہ ان کی قوم کی ان کے قوم کے بیان پر اور ان کی قوم کا جو الہ ہے بال کے نام سے تو اس صورت میں ان کے الہ جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا اور انہیں اپنا الہ اور خدا بنایا تھا تو اس صورت میں ان کے الہ یعنی بال کی تردید بھی ہے صورت ممتاز ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے پر جس میں قورا ڈالا گیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ قرآن نکلا تھا کشتی میں اور پھر انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی اور مچھلی نے انہیں نگل لیا فسا ہما فقان من المدین حضرت یونس کا واقعہ دیگر صورتوں میں ہے لیکن یہ قرآ کا ان کے نام پہ نکلنا یہ بیان نہیں ہے کہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے یہ قوم کی تعداد پہ نینوا نینوا کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا تو نینوا والوں کی تعداد کتنی تھی قرآن نے اس صورت میں یہ اہل نینوا کی تعداد ذکر کی ہے کہ وہ ایک لاکھ سے ان کی آبادی وہ زیادہ تھی الام ات الفن او یزیدون یہ ایک لاکھ سے ان کی آبادی وہ زیادہ تھی مقصد سورا سورت کا مقصد یہ دو صورتیں سورہ صافات اور سورہ صات۔ یہ شبی ہیں اور یہ مثل ہیں سورہ مریم اور توحا کے اور قرآن میں اسی طرح یہ بعض صورتیں یہ بالکل وہ دو دوستوں کی طرح اور قرینین کی طرح ہوتی ہیں جوڑا جوڑا صورتیں یہ ہوتی ہیں جیسے مثلاً سورہ بقرہ اور سورۂ عالمران یہ جوڑا صورتیں ہیں اسی طرح سورہ انفال اور توبہ یہ جوڑا سورتے ہیں سورہ مریم اور توحا یہ جوڑا سورتے ہیں تو سورہ صافات اور سورہ سعد یہ بالکل انہی کی طرح جوڑا سورتے ہیں اور سورہ مریم میں عجز المستفین ذکر کیا گیا تھا مستفین بظاہر یہ لفظ تصنیہ کا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت یہ جمع کا لفظ ہے اس صورت میں یہ آ بھی جائے گا وہ ان نہار تو مستفین قرآن نے خود یہ جمع کر یہ استعمال کیا ہے عز المستفین آجزی اس چنی ہوئی مخلوقات کی جنہیں اللہ نے چنا ہے اور جنہیں اللہ نے عزت دی ہے مستعفی ہیں جو اللہ کے برگزیدہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں لیکن سورہ مریم میں یہ پہلے جو اردی مخلوق تھی زمینی مخلوق پیغمبر اور اولیا تو پہلے ان کی آجزی بیان کی گئی تھی اور پھر جو سماوی مخلوق ہے فرشتے تو ان کی آجزی بعد میں بیان کی گئی تھی یہ سورت سورہ مریم کے برعکس ہے یہاں پر پہلے سماوی مخلوق کی آجزی وہ بیان کی جاتی ہے فرشتوں کی اور پھر بعد میں جو زمینی مخلوق ہے پیغمبر تو ان کی آجزی وہ بیان کی جا رہی ہے اور یہ بھی اس طرح آخری حصے میں قرآن کا جو یہ آخری حصہ ہے جس کو ہم یہ قرآن کا یہ چوتھا حصہ تو اس حصے میں دو مزامین ہے اس بات قیامت اور شفات قہریہ کی نفی تو اس صورت میں وہی شفات قہریہ کی نفی ہے برگزیدہ مخلوق سے کہ مشرقین ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے تو وہی شفاعت قہریہ کے نظریے کی نفی کی جا رہی ہے لیکن بعجز مستفین وہ جو برگزیدہ مخلوق ہیں ان کی آجزی کے ذریعے اس صورت میں جو فرشتوں کی آجزی ہے تو یہ تین جگہ یہ ذکر کی گئی ہے سورت کے آغاز میں سورت کے وسط میں اور سورت کے آخر میں تین جگہ پہ ملائک اور فرشتوں کی آجزی یہ بیان کی گئی ہے اور پھر سورت میں نو پیغمبروں کے واقعات یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کی آجزی اور ان کا تجروں وہ اللہ کے سامنے وہ بیان کیا جاتا ہے نو پیغمبروں میں حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسا ہارون الیاس لوت اور یونس علیہ مسلام یہ نو پیغمبروں کی بلکہ آٹھ پیغمبروں کی یہ آجزی یہ بیان کی جاتی ہے نو ابراہیم اسماعیل موسا ہارون الیس لوت اور یونس علیہ السلام یہ آٹھ پیغمبروں کی یہ آجزی یہ بیان کی جاتی ہے یہ تو صورت میں پیغمبروں کی آجزی فرشتوں کی آجزی اسی طرح ساتھ ساتھ جنات کی آجزی یہ اگرچہ وہ مستفین میں شامل نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ انہیں بھی الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے اور ان کی آجزی وہ بھی بیان کی جاتی ہے بلکہ اگر صورت میں دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ہم عام طور پہ جو مشرقین کی اقسام ذکر کرتے ہیں تو اس صورت میں مشرقین کے کم از کم ان تین قسم کے گروہوں کی تردید وہ کی جا رہی ہے مشرقین بالملائکہ ملائکا مشرقین اور بلکہ چاروں قسم کی چاروں قسم کے مشرقین کی مشرقین بالملائکہ یہ آغاز میں سورت کے درمیان میں اور سورت کے آخر میں مشرقین بالجن ان کی آجزی بھی ذکر کی جاتی ہے زیادہ تفصیل مشرقین بالعباد الصالحین صالحین پہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا ہے اور آٹھ پیغمبروں کی آجزی وہ بیان کی جاتی ہے اور مشرقین بال اس صورت میں جو کواکب ہیں اور تارے ہیں ستارے ہیں ان کی آجزی بھی بیان کی جاتی ہے یہاں سے یہ دوسرا باب ہے یہ قرآن مجید کے اس چوتھے حصے کا جو سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے پہلا باب یہ ہم نے پڑھ لیا جس میں تین سورتیں تھیں سورہ سبا سورہ فاطر اور سورہ یاسین سورے سبا میں عز الاربعہ وہ ذکر کیا گیا تھا اور رد شرک کیا گیا تھا چار وجوہ کے ساتھ کہ نہ تو مالک ہیں نہ حصہ دار ہیں نہ اللہ کے معاون ہیں اور نہ ہی اللہ سے کسی کو بزور چھڑا سکتے ہیں سورہ فاتر میں اس بات توحید ذکر کیا گیا بل ادل دلائل اقلی کے ساتھ اس بات توحید اور قہریہ کے عقیدے کی نفی ذکر کی گئی سورہ یاسین میں یہی دعویٰ دلائل نقلیہ کے ساتھ تھا یہ اب اس دوسرے باب میں تین صورتیں ہیں سورہ صفات میں شفاعت قہریہ کی نفی کی جا رہی ہے بےعزل المستفین وہ جو برگزیدہ بندے ہیں اور برگزیدہ مخلوق ہے ان کی عاجزی کے ذریعے سورہ سعد میں صرف آجز نہیں ہیں کمزور نہیں ہیں بل اب بالمصائب بلکہ انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے مبتلا بھی کیا گیا ہے انہیں آزمایا گیا ہے ان پر طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور ان کے اقوام کی جانب سے تو عز المصطفین بل اب تلو سورہ سعد میں تو سورہ زمر میں پھر اس بات ال توحید بل توحید کو ثابت کیا جائے گا سورہ ظمر میں دلائل اقلی کے ساتھ اور اس سورت میں دعوی توحید وہ نو بار وہ ذکر کیا جائے گا تس مرات نو بار یہ دعوی یہ ذکر کیا جائے گا تو یہ اس سورت کا مختصر خلاصہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ صافات اس کی تفسیر پڑیں گے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین